السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے کئی ایک نام قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک محمد ہے دوسرا احمد ہے اور یہ وہ دو نام ہیں جو قرآن پاک میں بھی آئے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں سنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں ماہی کا منع ہوتا ہے مٹانے والا آپ فرماتے ہیں میں ماہی ہوں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا آپ فرماتے ہیں میں حاشر ہوں اور میرے بھائیو و حاشر کا منع ہوتا ہے جمع کرنے والا آپ فرماتے ہیں کے میں حاصر ہوں لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ کے عاقب ہوں اور عاقب کا منع ہوتا ہے آخر میں آنے والا تو آپ فرماتے ہیں کہ کے عاقب ہوں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پانچ نام ذکر کیے ہیں اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں محمد ہوں احمد ہوں مقفی ہوں حاشر ہوں نبی التوبہ ہوں اور نبی الرحمہ ہوں اور کچھ حدیث میں آپ نے اپنے ناموں کی تعداد بھی بتائی ہے چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ جسے روایت کرنے والے جبیر ابن مطعم ہیں آپ فرماتے ہیں میرے پانچ نام ہیں اور پھر آپ نے وہ پانچ نام بتائے جو ابھی اوپر میں نے ذکر کیے ہیں محمد احمد ماہی حاشر اور عاقب حافظ ابن حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پانچ ایسے نام ہیں جو میرے ساتھ مخصوص ہیں یہ نام مجھ سے پہلے کسی اور کے نہیں رکھے گئے تو نبی علیہ اللاۃ وسلام کے نام بہت عظیم ہیں جیسے آپ خود عظیم ہیں لیکن کیا آپ کے نام 99 ہیں کیا آپ کے نام 200 ہیں کچھ لوگوں نے اس معاملے میں مبالغہ سے کام لیا غلو سے کام لیا اور انہوں نے آپ کی اچھی اچھی صفات آپ کے اچھے اچھے اوصاف کو آپ کے ناموں کا درجہ دیا جب کہ وہ آپ کے نام نہیں بلکہ آپ کے اوصاف ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اذاب میں یا اوہن نبی و اَََ ارس النا کا شاہد مبشر ندیرٰ وداً اد سورہ بدن ایت نمبر جمنیر اور چھیالیس کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے اب اس میں آپ کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں شاہد مبشر ندیر داعی اللہ اور و منیر یہ آپ کے اوصاف ہیں آپ کی صفتیں ہیں یہ آپ کے نام نہیں ہیں لیکن آپ کے ناموں کے معاملے میں غلب سے کام لینے والے آپ کے اوصاف کو بھی ناموں کا درجہ دے دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی آپ کے نام ایسے ذکر کیے جاتے ہیں جو نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے نہ نام کے طور پہ نہ اوصاف کے طور پہ چنانچہ ایک کتاب ہے دلائل خیرات اس میں آپ کے دو سو نام ذکر کیے گئے ہیں ایک اور کتاب ہے المصعفافی اسماعیلمصطفیٰ اس کے آپ کے تین سو نام ذکر کیے گئے ہیں تو یہ سب غلب ہے اور مبالغہ ہے جس سے آپ علیہ السلاط اسلام نے روکا تھا بخاری شریف کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں لاتونی کما اطروۃ ابنم اِنما انبد عبد عبداللہ ورسولو میرے معاملے میں غلوب سے کام نہ لو مبالغ سے کام نہ لو جیسے عیسائیوں نے عیسا علیہ السلاط والسلام کے معاملے میں غلوب سے کام لیا مبالغہ سے کام لیا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں میرے بارے میں یہی کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں کئی قرآن پاک کے ایسے ایڈیشن ہیں جن میں قرآن پاک کی ایک جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رینانوے نام لکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب نبی علیہ اللہ کے رینوے نام لکھے ہوئے ہیں اور عام طور پہ ایسا قرآن پاک کے ان نسخوں میں ہوتا ہے جو پاک ہند سے چھپے ہوئے ہیں اور شیخ عبدالعزیز ابن بعض رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اس سے روکا تھا چنانچہ سعودی عرب میں کوئی ایسا قرآن پاک چھاپنے کی اجازت نہیں ہے جس میں نبی علیہ الصلاط والسلام کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہوں کیونکہ آپ کے 99 نام کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے ورنہ سعودی علماء کرام نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والے ہیں لیکن محبت کے نام پہ وہ کام کرنا جو دین سے ثابت نہ ہو یہ غلط ہے تو اس لیے ان معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے غلب سے بچنا چاہیے دین میں کسی بھی ایسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے جو دین سے ثابت نہ ہو واللہ تعالی عالم